وبارک وس اچھا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تلام دس قرآن کا آغاز کرتے ہیں پندرہواں ہے اور سورہ بنی اسرائیل سید المرسلین اما بعد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 اللہ مولانا محمد وبارک بنی اسرائیل کی آیف نمبر تیس کی تلاوت کر رہا ہوں پندرہ ماہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے الله دور ابو کا اللہ کا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا یہ آئے کہ مقدسہ بہت مشہور و معروف ہے والدین کی عظمت کے لیے یہ نص قطعی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا مقام بلند یہاں پر بیان فرمایا ہے اور اپنی ربوبیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یعنی ذو کا غلبہ ہو آگاہ میں والدین کے قوت نہ رہے اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتما رہ جائیں تو پھر ان کی تعظیم اور خدمت کرے فلا فلاقل را فیم ولا تن اور ان سے ہوں کہنا اور انہیں نہ جڑکنا یعنی ایسا کوئی کلیمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت میں کچھ گرانی ہے سبحان اللہ تو رب فرماتا ہے کہ حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا یاد رکھیں ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکاریں یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے. مثلا مرا کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے تو مقام والدین پر اگر چاہیں تو بڑی تفسیر یہاں پر بیان ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا درس دیا ہے کہ ارشاد فرمایا تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یعنی اپنی ربوبیت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلو کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلو کرنے میں بھی حکمت, حکمتیں ہیں دیکھیے انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے متصل بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا جو ہے وہ حکم دیا اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور ماں باپ حادث موجد ہے اس لیے قدیم موجد کے متعلق حکم دیا کہ اس کی ابودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے اور ماں باپ حادث موجد ہیں اس لیے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا یاد رکھیے کہ مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات ماں باپ کے اولاد پر ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہیں کیونکہ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے حضرت منصور بن مقرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بےنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو پتہ لگا کہ اولاد ماں باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے جسم کا حصہ ہوتی ہے تو ماں باپ کی بچے پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے بچے کو زر سے دور رکھنا اور اس کی طرف خیر کو پہنچانا والدین کا فطری اور تبری وقف ہے وہ خود تکلیف اٹھا, اٹھا لیتے ہیں بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچے کو پہنچ جائے جس وقت انسان انتہائی کمزور اور انتہائی آجز ہوتا ہے اور وہ سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے چہرے سے مکھھی بھی نہیں اڑا سکتا اس وقت اس کی تمام ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں پس واضح ہو گیا کہ انسان پر جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات اس کے ماں باپ کے ہیں اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہیں تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنی ابو عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی انسان کا حقیقی مربی ہے اور ظاہری طور پر اس کے ماں باپ اس کے مربی ہیں جس طرح اللہ انسان کی برائیوں کے باوجود اسے اپنی نعمتوں کا سلسلہ, سلسلہ منقطع نہیں کرتا اسی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور نالائگیوں کے باوجود ہم پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے جس طرح اللہ اپنے انعامات کا بندے سے کوئی ایوز طلب نہیں کرتا اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا ایوز طلب نہیں کرتے جس طرح اللہ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتا اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتے جس طرح اللہ بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزش کرتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرزش کرتی ہے ان وجوہ بنا پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا اس سے متعلق ارشاد فرمایا اور یہ جو فرمایا کہ ماں باپ کا بڑھاپا جب تمہیں مل جائے تو ان کی خدمت کرو اور اف بھی نہ کہو یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے انہیں تکلیف ہو یعنی اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جڑکنا حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو پھر ناک خاک آلود ہو آپ سے کہا گیا کس کی یا رسول اللہ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا فرمزی شریف کی حدیث سنیں اگر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے فرمایا آمین آمین آمین آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کہی فرمایا میرے پاس ابھی جبراہیل آئے تھے انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تو آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی خوفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر گیا آپ کہی آمین تو میں نے کہا آمین. پھر جبرائیل نے کہا اس شخص کی ناک خواہ آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا آپ کہی آمین تو سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا اکبر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے مسلم شریف کی حدیث حضرت سید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے حضرت سیدنا مالک بن ربی اصی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے ہے فرمایا ہاں کی نیکیاں ہیں ان کی, کی نماز جنازہ پڑھنا ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنا یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں تو یاد رکھیے ساہت پاک میں ماں باپ کو اف تک نہ کہنے سے متعلق جو فرمایا مراد ہے کہ ان کو نہ جڑکا جائے نہ ان کی شان میں ذرا سی بھی ادبی کی جائے اپنے ماں باپ سے گن نہ کھانا جس طرح ان کو تم سے گن نہیں آتی تھی وہ تمہارا بولو براز اٹھاتے تھے اور کی بدبو سے نہ چڑھاتے تھے نہ تیوری پر بل ڈالتے تھے وہ تم کو نجاست سے صاف کرتے تھے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار بوائے تو تم ناگواری سے اف تک نہ کہنا بہت وسیع بخون ہے یہاں اف کا آیت نمبر چوبیس ہے میرا رب انشاعد فرماتا ہے وقلا جگا شب وق مق وب برہما کما رب بریانی سبیرہ اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رہ کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا جانو فرمایا کہ آزمی کا بازو بچھا مراد اس سے یہ ہے کہ بنرمی توازو پیش آ اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شقت اور محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دری نہ کر سبحان اللہ اور ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا یہ جو دعا ہے متحلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح بندے کو چاہیے کہ بال الٰہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو عیسائی سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت و مقصد کی دعا جائز اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے مردوں کے سارے فواب میں بھی ان کے لیے دعا رحمت ہوتی ہے لہذا اس کے لیے یہ آئس اصل ہے والدین کافی ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کریں کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے عزیز شریف میں ہے کہ والدین کی رضائیں اللہ کی غذا اور ان کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے دوسری حدیث میں ہے والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گا سارے عذاب ہوگا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو اس لیے کہ جنت کی خوشبو ہزار برس کی راہ تکاتی آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہیں پائے گا نہ کات رہن نہ بوڑھا جنا کا تکبر سے اپنی ازاد تخنوں سے نیچے لٹکانے والا تو یہاں والدین کی جہاں پر جو ہے ان سے محبت اور ان کی اطاعت کے بے شمار فضائل ہیں وہاں ان کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی سخت ناراضگی بھی ہے میرا رب اشاف فرماتا ہے رب کم الم بیما سی نفو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تک نہم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے یہ آیت نمبر پچیس ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ رب نے تم کو سابقا آیت میں اخلاص کے ساتھ جو عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے یا اللہ پر مخفی نہیں کیونکہ انسان کے علوم میں تو صحب اور نسیان آ جاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام نقائص سے پاک ہے اس لیے اللہ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اخلاص سے عمل کر رہے ہو یا نہیں اگر تمہارے دل میں کوئی فساد نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے سبحان اللہ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آئس نمبر 26 ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور رشتے داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا یہ آیت نمبر چھبیس ہے اور اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مال فہ اور مال غنیمت میں سے جو مال آپ کو حاصل ہو ان میں سے آپ اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کریں اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی ادا کریں اور دوسرا قول یہ ہے کہ شاید میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہیں کہ تم باپ کی اقارب سے بھی نیک سلوک کرو اور جو زیادہ قریب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو پھر درجہ بدرجہ اور پھر مسکین اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہو تو اس سے انسان کے قرابت دار مراد ہیں چاہے وہ باپ کی طرف سے قرابت دار ہو یا ماں کی طرف سے یہ حضرت ابن عباس اور امام حسن کا قول ہے اور اس بنا پر ان کے حق میں بھی تین تفصیلیں ہیں ان کے ساتھ نیکی اور چلا رحمی کیا جائے ضرورت کے وقت ان کے جو اخراجات واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں وفات کے وقت ان کے متعلق وصیت جو ہے وہ کی جائے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتار ہیں اور اس بنا پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو خمس دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرح متوجہ ہے تو یہ مختلف مطلب متعلق تفصیلی نکات ہیں امام فخر الدین غازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو یہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے امام شافئی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے کہا کہ مہارن پر بھی قدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ جو رشتے دار مہارن نہیں ہیں جیسے چچازاد مامور مامورات وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے ان سے حسنِ معاشرت رکھی جائے اور تنگی اور خوشی میں ان سے میل جول برقرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکات میں سے حصہ دیا جائے مسکینوں کو اتنا دن واجب ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی ہو اور مسافر کو اتنا دینا واجب ہے جو اس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو تو یہ آیت بھی بہت وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے آیت نمبر ستائیس ارشاد خدا بندی اِنَّ اخوان شیع قرین بکان شیخی کفوراں بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا نا ہے اللہ اکبر دیکھیے فرمایا گیا کہ بے شک تبزیر کرنے والے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں رسائیت میں اخوت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسراف اور تبزیر کی قباہت اور برائی میں شیطان کے مشابہ ہے جس طرح شیطان کبھی اور برے کام کرتا ہے اسی طرح وہ بھی کبھی اور برے کام کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا شیطان کریم اور ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکیوں سے روکتا ہے برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ شیطان کے تمام وسوسوں میں اس کی پیروی کرتا ہے فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے تو مانا یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیتوں سے روکنے میں خرچ کرتا ہے اسی طرح اللہ نے جس شخص کو مال اور منصب عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال اور منصب کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مبضرین اور مصرفین شیعتی کے بھائی ہیں اور اس کے قرین ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہیں پھر چونکہ شیطان اپنے رب کا نا شکرہ ہے تو اس لیے یہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں آئے نمبر اٹھائیس کے ساتھ فرمایا گیا وَإِمَّا تُعَدِدَنَّ عَنْهُ اور اگر تم ان سے منہ تھے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہ اللہ تو آئیس نمبر اٹھائیس یہ جو اٹھائیس میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اگر تو ان سے کن سے رشتے داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے اور اس کی شان نظور یہ ہے کہ محض بلال سالم خباب صحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہم اجماعین کی شان میں یہ یاد نازل ہوئی جو وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام سے اپنی ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے اگر کسی وقت حضور کے پاس کچھ نہ ہوتے اور خاموش ہو جاتے با انتظار کہ اللہ کچھ بیچے تو انہیں عطا فرمائے تو رب فرماتا ہے کہ اقساط فرمایا کہ اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہیں یعنی ان کی خوش خوشگلی کے لیے ان سے وعدہ کیجیے یا ان کے حق میں دعا فرمائیے یہ مراد ہے تو کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ نے یہ بات اچھا فرمائی کہ جن لوگوں کو دینے کی امید ہو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ جو ہے ان کے طرف سے جو ہے وہ اچھے انداز سے ان سے جو ہے وہ وعدہ کر لیا جائے اور اچھے انداز سے انہیں جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ فلا وقت میں ہم تمہیں دیں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک مطلب جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے تعلیم ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمانا ہے کہ رب کے دیے سے جو آپ نے عطا فرمانا ہے تو اب ان مسکینوں سے یا رشتے داروں سے یا حاجت مندوں سے اس طرح گفتگو فرمائیے آیت نمبر انتیس <تصفيق> والا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا اس سے کیا مراج ہے یہ تمثیل ہے جس سے انفاق ان خرچ کرنے میں اعتدال مضبوط رکھنے کی ہدایت منظور ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے دینے کے لیے ہلی نہیں سکتا ایسا کرنا تو سب ملامت ہوتا ہے بخیر کنجوس کو سب برا کہتے ہیں اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے ایک مسلمان بیوی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موس علیہ السلام کی ثقافت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور علیہ السلام پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موس علیہ السلام کی ثقافت اس انتہا پر پہنچنی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے بعد ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں حضرت موس علیہ السلام کے جو جو نوال میں جو و نوال میں کوئی شبہ نہیں لیکن حضور علیہ السلام کا مرتبہ سب خیال آئے اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضور علیہ السلام کے دود و کی آزمائش کرا دی جائے چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور کی خدمت میں بھیجا یہ حضور سے قمیض مانگ لائے اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہی کمیز تھی جو زیب کم تھی وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے آپ دولتیں اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقش آیا اذاد ہوئی صحافی ابا نے انتظار کیا حضور علیہ السلام تو سب کو فکر ہوئی حال معلوم کرنے کے لیے دو, دو دس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جس میں مبارک پر کمیز نہیں ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ محبوب صلی پاٹ کس طرح اپنے ساحلوں کو اپنے صحابہ کو عطا فرماتے ہیں وہ امت صاحب کے ساحلوں کو مت جڑے بحان اللہ آیت نمبر تیس ہے میرا رب ارشاد فرمادہ ہے ان نہ رب بقیہ بسوت وزم شاہ وزیر ان نہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق خادہ دیتا اور کستا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک کا وط تمام کائنات کا رب ہے اور اس کی مخلوق میں سے جس کو جتنے رزق کی ضرورت ہے وہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کیا جس کو جتنا رزق دینے میں اس کی مصلحت ہے اس کو اتنا رزق جو ہے وہ اطاف فرماتا ہے اور رزق کی تقسیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ وہ خوش اور راضی ہو اس کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جس سے وہ ناراض ہو اس کو کم دیتا ہے بلکہ جس شخص یا جس قوم میں جتنے رزق کی صلاحیت ہو اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے یا جس کی عقیبت اور آخرت کے اعتبار سے جتنا رزق اس کے لیے مناسب ہو اس کو اتنا رزق تھا فرماتا ہے بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ مالک ہے جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے سبحان اللہ حافظ ابن کثیر نے مسائل کی تفصیل میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میرے بعض بندوں کی مصلحت میں صرف فقر ہے اگر میں ان کو غنی کر دیتا تو ان کا دین فاصل ہو جاتا اور میرے بعض بندوں کی مسلحت صرف غنا میں تھی اگر میں ان کو فقیر بنا دیتا تو ان کا دین فاصل ہو جاتا سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا بعض ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اکستی. وَلَا خطلاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے اللہ کو اکبر دیکھیے اس آیت پاک میں اللہ کا نے اولاد کے قتل سے منع فرمایا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جہادیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ جاڑ دیا کرتے تھے اور اس کے کئی سبب تھے ناداری مفلسی کا خوف لوٹ کا خوف اللہ نے اس کی ممانعت فرما دی اور اولاد کو قتل کرنا اگر کوئی اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہوگا تو یہ اللہ کی رفزاقی کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر بیٹیوں سے آڑ کی وجہ سے ہو تو پھر نظام عالم فاسد ہو جائے گا اور پہلی صورت اللہ کی تعظیم کے خلاف دوسری مخلوق پر شفقت کے خلاف تو بہرحال اللہ تبارک وطالعہ کرم فرمائے یہاں اس سے یہی مراد ہے جو عرض کیا گیا اور مختصراً کیا آیت نمبر 32 ہے میرا رد ارشاد فرماتا ہے ولا تب نہ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ تو اب یہاں پر مراد حرمت زنا ہے زنا سے نصب مختلف اور مشتبہ ہوتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفے سے ہے یا کسی اور کے نطفے سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچے کی پرورش کی کوئی امنگ نہیں ہوتی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہوتا ہے جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے قطر و غارت تک نوبت آتی ہے جو عورت زنا کاری میں مشغول ہوتی ہے عادی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم تباہ متنفر ہوتا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی اور ضائع معاشرے میں اس کو عزت کی نکاح سے نہیں دیکھا جاتا اگر زنا عام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہر مرد ہر عورت سے ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں ظاہر کیا فرق رہے گا کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کا بیٹا کراپتداری اور رشتے داری کا تصور ختم ہو جائے گا تو اسی وجہ سے فرمایا گیا ولاب ذنا بدکاری کے پاس نہ جاؤ اللہ اکبر انا حکام پاحشہ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ نمبر تینتیسان اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے نہ حق نہ مارو اور جو نہ حق نہ مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے ضرور اس کی مدد ہونی ہے دیکھیے اس میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ قصاص لینے کا تو آیت سے ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے اور وہ بدترتیب اقبات ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے اور فرمایا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے تو زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی کئی کو یا بجائے قاتل کے اس کی قوم اور جماعت کے کسی اور شخص کو قتل کر دیا جاتا تو اس سے منع کیا گیا کہ جس نے قتل کیا بدلے میں اسی کو کسان اسی سے لیا جائے اور فرمایا گیا یہ ضرور کی مدد ہونی ہے یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جو جس کو ولی نہ حق قتل کرے تو یہ یہاں پر مطلب مراد ہے اور اس بات سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منع فرما دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ اور پھر کوئی جان جس کی عرمت اللہ نے رکھی ہے نہ حق نہ مارو چنانچہ آیت نمبر چونتیس اور پینتیس ولاق ابو مال التی اللہ بل احو حب الشد و اوفو بل عہدی کا نہ مسکور اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بلی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد پورا کرو بے شک عہد سے سوال ہونا ہے و الْكَيْلَ الکیلا اضا کل تم وزیر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ غالک و و اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا دیکھیے اللہ تبارہ کا وطالہ جلدا جلال نے اس آیت مقدسہ میں یتیموں کے مال سے متعلق بھی ارشاد فرما لیا اور فرما دیا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مال کے پاس نہ جاؤ سے مراد یہی ہے کہ حق تلفی ان کے معاملے میں ہرگز ہرگز ہے وہ نہ کرو اور یہ فرما دیا کہ اس راہ سے جو سب سے بلی ہے اس طریقے سے جا سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ یعنی جو مال یتیم کا ہو اس کی حفاظت کی جائے اس کو بڑھایا جائے نہ کہ ضائع کیا جائے اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے یعنی وہ یتیم جو ہے وہ جوان ہو جائے یہاں جوانی سے مراد ہے اٹھارہ سال کی عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے نزدیک یہی مختار ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائے مدت بلوک اسی سے تمسک کر کے اٹھارہ سال قرار دی ہے تو بار تو جب وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے تو اس کو اس کا مال دے دیا جائے اور فرمایا عہد کو پورا کرو تو اللہ کا بھی بندوں کا بھی یعنی سب عہدوں کو پورا کرو اور ماپو بھی تو پورا ماپو تو بھی تو پورا تولو سبحان اللہ عید نمبر چتیس ولا تخلا بھی ہی علم اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے کیا بات فرمایا گیا کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں یعنی جس چیز کا دیکھا نہ ہو اسے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے جس کو سنا نہ ہو اس کی نسبت نہ کہو کہ میں نے سنا ہے ابن ہنفیا سے منقول ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو ابن عباس نے فرمایا کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے تو فرمایا بے شک خان اور عام کو دل ان سب سے سوال ہونا ہے کہ تم نے ان سے کام کیا کام لیا یہ یہاں پر مراد ہے اور ظاہر ہے سوال ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تو جب رب پاک نے پوچھنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان آغاز سے سوال جو ہوگا اس سے مراد مطلب کیا ہے تو مراد یہ ہے کہ مطلب کان آنکھ اور دل والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو کان آنکھیں اور دل دیے گئے تو ان اغا کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا یا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یہ یہاں پر مراد ہے چنانچہ آیت نمبر سینتیس اور اڑتیس فرماتا ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرْحًا لنگ پخل اردا و لنگ تب لوغل جیبال اور زمین میں اترا کا نہ چال بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا کلو زاری کا کا نہ سہی اہو یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے یہ دو آیتیں جن کو آپ نے سماعت کیا ہے آیت نمبر سینتیس اور اڑتیس تو دیکھیے تکبر اور اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان میں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر سورہ لکمان میں فرمایا کہ تکبر سے رخسار ٹیڑے نہ کر زمین میں اکڑا کر نہ چل بے شک اللہ کسی تکبر والے شیخی کوڑے کو پسند نہیں کرتا اور یہ جو آئس میں فرمایا کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو تو مقصود یہ ہے کہ تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے زور سے زمین میں سوراخ ہو جائے اور نہ ایسے بلند قامت ہو کہ قدم اٹھاؤ تو تمہارا قد پہاڑ تک پہنچ جائے اور دوسرا محمل یہ ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین میں سراخ نہیں ہو سکتا تمہارے اوپر پہاڑ ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے تمہارے نیچے جامد زمین ہے اور تمہارے اوپر سب پہاڑ ہیں تم دونوں طرف سے مخات ہو کے تکبر کس بات پر کر رہے ہو اور تکبر کرنا اور اکڑ کر چلنا یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے عزت میری ازار ہے میری چادر ہے جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا مسند احمد کی حدیث اس سیدنا اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ شخص نے کہا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں فرمایا اللہ حسین ہے جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے غرور سے بچائے آمین آیت نمبر انتالیس اور چالیس اور کے درخت سے متعلق ہیں یہ ہی <Sithan -tip> ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بیچی حکمت کی باتیں اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنگ نب میں پھینکا جائے گا تانا پاسا دھکے کھاتا من بل بنی نہ تفضا مین قولا عظیما کیا تمہارے رب نے ان کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی بے شک تم بڑا بول بولتے ہو تو دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر چالیس تک اللہ نے چھبیس احکام بیان فرمائے ہیں جو خالد کی عظمت اور مخلوق پر شکست اور دنیا اور آخرت سے متعلق تمام ضروری اور اہم احکام پر مشتمل ہیں تو یہ اگر آپ خود بھی غور سے آیت نمبر بائیس سے چالیس تک کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو یہ تمام احکامات مطلب جتنے جامع ہیں سبحان اللہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا رتبہ مل جائے اللہ نے ان شب سے حکام شریعہ کی استدا توحید کا حکم دینے شرک سے منع کرنے سے کی اور بہن ہی اسی حکم پر ان احکام شریعہ کو ختم کیا اور اس میں اس چیز پر متنوع کیا کہ ہر کول اور ہر عمل اور ہر ذکر اور فکر کی انتہا اللہ تبارک وطالعہ کی توحید اور شرک سے اجتناب پر ہونی چاہیے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی توحید کے اقرار اور شلک سے اجتناب کرو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام احکام شریکیہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں مستحرک رہے دیکھیے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کا شریک بنانا فطرت صحیحہ کے خلاف ہے دنیا میں مذمت اور ناکامی اور آخرت میں ملاوت کا موجب ہے اور اس آیت میں اس کی دوسری نذیر کی طرف متنوع کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لئے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس سے بھی جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اولاد کی دو قسمیں ہیں جو قسم اعلیٰ اور جو قسم اعلی اور اشرف ہے وہ مذکر اور جو قسم ادنا ہے وہ منس اور بیٹی ہے پھر ان ظاہموں نے اپنے لیے تو بیٹے مانے حالانکہ یہ علم اور قدرت کے لحاظ سے انتہائی عجز اور ناقص ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے اور اس میں وہ اسی کے محتاج ہیں اور ان جوہلہ نے اللہ کے لیے بیٹیاں مانی حالانکہ اللہ کا علم بھی بے حد و حساب ہے اور اس کی قدرت بھی بے پایا اور بے انتہا ہے اور یہ لوگوں کا انتہائی جہل اور ظلم ہے اللہ کبارکا مطالعہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے دین پر اشتکام اصل فرمائے اور اس درس کو اپنی پاس بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا المبین تو یہ آیت نمبر 23 سے 40 تک درس ہوا ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ابھی کوئی بھائی تشریف لائیں اور ناک شریف لے فرما دیں کوئی بھائی تشریف لائیں اور ناک شریف لے فرما دیں ہینڈ ریز کریں ہم مائک چھوڑتے ہیں جی تشریف میں آیا اعظم بھائی